وتجاءتكم موعظة من ربكم وشفاكم رب العالمين والصلاة والسلام البین ولاقبۃ المطقین اما بعد ولاۃۃمباغ فاوقب من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومام دابت فی الارض اللہ رسقہ و رزقها مستقرہ مستقرها مستعودہ كل فی کتاب مبین قرآن مجید کا بارواں پارہ عیسائب مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے پہلے کلمات ومام من داب سے پہچانا جاتا ہے اس کی پہلی آیت میں ایک زبردست حتان ہوئی ہے کہ اس کائنات میں کو کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی پروویژنس کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست نہ کیا ہو اور اس کو اپنے ذمے نہ لیا اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کا مسکن بھی بنایا ہے وہ بھی اسے علم ہے کہ وہ کہاں رہے گا کہاں رہتا ہے اور اس کی ڈسپوزل کہاں ہوگی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور یہ ہوا میں کہیں نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو جی ہے ایک ڈاکومنٹ کے اندر ریکارڈ کی ہے اس کے بعد سورہ حود میں قرآن مجید کے ایک چیلنج کا تذکرہ ہے کہ فرمایا گیا کہ اگر جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ معذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اپنے پاس سے گھڑا ہے اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر یہ اس جیسی دس صورتیں لے آئیں اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں سورہ حود کا اصل مضمون جو اس کے اکثر حصے پر مشتمل ہے وہ امباؤ رسول ہے یہ دو قسم کے سٹوریز ہیں قرآن مجید کے اندر ایک ہے امباء الرسل رسولوں کے اہم واقعات اس میں خاص طور پر حضرت نوح حضرت حود حضرت صالح حضرت لوت حضرت شعیب اور حضرت علیہ السلام کا ذکر آپ کو ملے گا اور دوسرے ہیں قصص الانبیاء قصص النبیین اس میں رسولوں کی ذاتی زندگی کے حالات و واقعات آپ کو ملیں گے امباء رسول کے اندر رسولوں کا قوموں کے ساتھ انٹریکشن قوموں کا ریئیکشن ان کا اس کو ریجیکٹ کر دینا ان کی دعوت کو ان ان پر ایمان لانے سے انکار کرنا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان قوموں کا کی ہلاکت کا فیصلہ اور اس کی ایگزیکیوشن کا ذکر ہوگا جبکہ قصص المبیا میں انبیاء کرام کی ذاتی سیرت و کردار کو زیادہ فوکس کیا جائے گا اور ان کی زندگی کے اہم واقعات کا ذکر آپ کو ملے گا تو آیت نمبر پچیس سے حفت نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا اور اس سرائے مبارکہ میں ایک رگو سے زائد حفت نوح علیہ السلام کے تذکرے کے لیے مختص کیے گئے ہیں ارشاد ہوا ولقتر صلاح نوح اللہ قومی ہی اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا یہ کہتے ہوئے وہ گئے ان کے پاس انی رقم نذیر مبین یقیناً میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا کھلا تمہیں خبردار کرنے والا ہوں اللہ تاب دوں اللہ, اللہ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو انقاف علیکم عذاب یوم علیم میں تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں پھر جیسا کہ میں نے پہلے بھی نوٹ کروایا تھا سورہ آراف کے ذمن میں یہاں بھی نوٹ کیجیے ناظرین کہ نبی قوم کو مخاطب کرتا ہے جب کہ قوم جواب نہیں دیتی ہاں قوم کے سردار جواب دیتے ہیں نبیوں کے سلسلے میں ان جنرل تو اللہ تعالیٰ کی پالیسی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا قتل بھی الاؤ کیا ہے اور قرآن مجید کی ایک گاہد گواہی دیتی ہے کہ رسولوں کا قتل بھی ہوا ہے لیکن وہ رسول کے جو متعین کر دیے گئے کسی قوم کی طرف بھیج دیے گئے ان کے بارے میں قرآن مجید کی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل نہیں ہونے دیا بلکہ جب انہوں نے اپنی دعوت پوری طرح پہنچا دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی قسمت کا فیصلہ صادر فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے رسول کو بچا لیا اور قوم کو غرق کر دیا تو پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور ان کے خاص جو قوم کے ساتھ سرداروں کے ساتھ ڈائیلوگ ہوئے ان میں سے ایک یہ تھا کہ سرداروں نے کہا کہ ہاں نو تمہاری باتیں تو اچھی لگتی ہیں جی بھی ہمارا چاہتا ہے کہ ہم تمہارا ورس واض سننے کے لیے آیا کریں لیکن یہ جو ہمارے ہمارے میں سے جو چھوٹے درجے کے لوگ ہیں کمی کاری لوگ ہیں وہ تمہاری محفلوں میں جا کر بڑے اونچے مقام کے پر بیٹھتے ہیں یہ ہم سے گوارا نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے بالکل ہم پلہ ہو کر بیٹھ جائیں حفت نو علیہ السلام نے بڑے خوب خوبصورت الفاظ میں ان سے کہا کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ماننے والوں کو ایمان والوں کو نکال باہر کروں ان کو پرے ہٹا دوں اس لیے کہ اللہ اور اس کی رسول کی نظر میں سب سے قیمتی لوگ سب سے زیادہ باعزت لوگ سب سے زیادہ شرف والے لوگ جو ہیں وہ ایمان والے ہیں پھر حفت نو علیہ السلام نے جب انہوں نے طلع تعلق کے تقاضے ان سے کیے اور یہ بار بار یہ بات ان سے کہی تو انہوں نے کہا کہ یا قومی میں ینسرونی من, من اللہ ان ترت ہوں افلا کہ اگر میں ان کو پرے ہٹا دوں یہ غریب و مسکین ایمان والوں کو تو پھر مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اور میں تم سے کب کہتا ہوں بلا عقول انی خزان اللہ میں کب دعوے دار ہوں اس بات کا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں ولاق الزین تزدری آ یونکم لہ یوتیا ہو خیرا اور نہ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تم حکارت کی نظر, کے نظر سے دیکھتے ہو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی خیر سے نہیں نوازے گا پھر فرمایا اللہ عالم بمافی انفسم جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے یعنی ان کے دلوں میں ایمان کی دولت ہے وہ اللہ کے علم میں ہے انی عز المین ظالمین اور اگر میں نے تمہاری باتوں میں آ کر کہیں ایسا کوئی قدم اٹھا لیا تو پھر میں ظالموں میں شامل ہو جاؤں گا حوت نو علیہ السلام کے تذکرے کے بعد حضرت حود علیہ السلام کا تذکرہ ہے حوتِ ہود کے بعد حضرت صالح کا تذکرہ ہے حوتِ صالح کے بعد پھر زمانی اعتبار سے حفت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت آتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی کچھ آیات مختص کی گئی ہیں اس سورۂ مبارکہ میں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ زمانی اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کے بعد ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگلے رسول جن کی طرف بھیجے گئے جن کو کسی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور پھر فائنلی وہ قوم غرق ہوئی وہ حبتِ لط علیہ السلام ہیں اور حبتِ لط علیہ السلام حضت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور حضت لود علیہ السلام کی طرف جاتے ہوئے یعنی ان کی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنے والے جو فرشتے تھے وہ پہلے حضت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں گئے اور انہوں نے حضت ابراہیم علیہ السلام کو حفت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دی لہذا ان کا ذکر بھی درمیان کے اندر موجود ہے تو بڑے خوبصورت الفاظ میں تذکرہ کیا گیا ہے ولاقت زاد رسولنا ابراہیم اب کہ ہمارے پیغمبر یعنی ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گئے کہ ہاں گئے انہوں نے سلام کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو وعلیکم السلام کہا اور کچھ ہی دیر نہ گزری تھی کہ حالانکہ دوسرے مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ پہچان سکے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں انہیں عام انسان سمجھا کہ مہمان آئے ہیں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے لہذا ان نون گیسٹ کے لیے بھی انہوں نے فوراً ایک بچڑا جو ہے وہ ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا اور لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کیا تو پھر انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم قوم لود کی طرف بھیجے گئے ہیں تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علیہ محترمہ حضرت سارا سلام ہنسی اس واقعے پر کہ عجیب ہوا کہ ان کے شوہر کو بھی پتہ نہیں چلا اللہ کے نبی ہونے کے باوجود کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے پھر فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی حوت اسحاق کی تو بڑے حیران ہو کر وہ پوچھنے لگی کا آ آلی دو کیا میں جنوں گی وٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ وہ نا آجوز اور میں بوڑھی ہو گئی ہوں وہ ہاضا بال اور یہ اب تو میرے شوہر ابراہیم بھی علیہ السلام بوڑھے ہو گئے ہیں اندا اللہ شیون عجیب یہ بڑی عجیب بات ہے اس کا جو جواب دیا فرشتوں نے وہ بڑا دلچسپ ہے فرشتے بولے رحمۃ اللّہ رحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ علیکم الحل بیت یعنی یہاں نبی کے گھر والوں کو یعنی نبی کی اہلیہ محترمہ کو فرشتوں نے اہل بیت کہہ کر بلایا اسی سے پتہ چلتا ہے ویسے تو عام محاورے میں بھی کوئی شخص جب کہتا ہے میرے گھر والوں کی یہ بات ہے تو اس سے مراد اس کی بیوی ہوتی ہے اولن اور پھر اس کے بچے بھی شامل ہوتے ہیں اس میں لیکن خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں یہاں تعین کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید ان کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ کو تعجب ہے اللہ کی رحمت پر اللہ کی آپ کو رحمت ہو اور سلام ہو آپ کو اے نبی کے گھر والوں انہو حمید مجید بے شک وہ ہم کیا گیا ہے اور وہ بڑے عزت والا ہے اسی بات کو سے پارے کے آخر میں یعنی بڑے خوبصورت الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ جب حضرت سارہ سلام الحہ نے تعجب کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ جی بی, بی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کزال کی کالا ربو کی تیرے رب نے ایسے ہی فرمایا ہے انہو الحکیم العلیم بے شک وہ بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوت کے لیے جرح کی فرشتوں کے ساتھ کہ اچھا اگر اتنے آدمی ایمان والے نکل آئیں تو بھی اگر اتنے آدمی نکل آئیں تو بھی تم عذاب نہ بھیجنا اس لیے کہ حفت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل انسان تھے اس کے بعد قوم لود کا تذکرہ ہے اس کے بعد حفت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے اس کے بعد حفت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر ذکر ہے اس سرہ مبارکہ کے اندر بھی ولکت ارسل نا موسا بیات مبین اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا علیہ السلام اپنی نشانیاں دے کر اور ایک کھلی اتھارٹی دے کر الا فرعن و ملیہ ہی فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف لیکن درباریوں نے حضرت موسٰ علیہ السلام کی بات کو رسپونڈ کرنے کی بجائے فرعون ہی کی بات مانی اور اسی کا ساتھ دیا لہذا وہ سب کے سب بھی فرعون کے ساتھ ہلاکت سے دو ہوئے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال صحابہ کو نظر آئے تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں حضور نے فرمایا کہ ہاں شیبتنی ہودن و واخوات کہ مجھے ہاں مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے یعنی یہ خطرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہیں انکار کی وجہ سے میری قوم بھی اسی طرح کی ہلاکت کا شکار نہ ہو جائے جیسے پچھلی اقوام اللہ کی طرف سے ہلاکت کا شکار ہوئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں وارننگ بھی دی گئی ہے ولا ترکن علزین ظلم ظالموں کی طرف مائل نہ ہو کو منار ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں تمہیں بھی اللہ تعالی کی طرف سے میں نے سورہ حود کے بیان میں ذکر کیا تھا کہ دو قسم کی کہانیاں قرآن مجید میں امبا رسول اور قصص النبیین اور قصص النبیین کی بہترین مثال سورہ یوسف ہے ویسے تو قرآن مجید کا عام یہ ہے کہ قرآن مجید قصوں اور کہانیوں کو توڑ توڑ کر بیان کرتا ہے تاکہ جو لوگ قرآن مجید کی ریگولر تلاوت کرتے ہیں انہیں اکثر و بیشتر ان قصوں کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنے کا موقع ملتا رہے لیکن واحد اب سب سے قرآن مجید میں سورہ یوسف ہے کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی بالکل کہانی کے انداز میں ایک ہی جگہ یکجا بیان فرمایا گیا ہے فرمایا علف لام را دل کا آیات الکتاب المبین علف لام را یہ کتاب روشن کی آیات ہیں نہ انزلنا قرآن عربین ہم نے ایک عربی قرآن نازل فرمایا ہے لوگو لال لگن تاخلون تاکہ تم سینسبل ہو جاؤ تمہیں عقل آ جائے نہنو نہ قسو علیہ کا آسن القصَ ہم تمہیں بہترین قصہ سناتے ہیں بے ماؤ ہی نہ علیہ کا حادل جیسے ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ و سلم آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہی کیا ہے ان کنتا منقبل ان کنتا من قبل ہی لمن ہیلین اور اس سے پہلے آپ کو کچھ معلوم نہ تھا حوت یوسف علیہ السلام کی کہانی یقیناً کہانی ہونے کے اعتبار سے بھی بڑی دلچسپ ہے لیکن اہم تر بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگرچہ بہت سے قصے اور بہت سی کہانیاں ہیں لیکن قرآن مجید قصوں اور کہانیوں کی کتاب ہرگز نہیں ہے یہ کتاب ہدایت ہے اس کا ہر قصہ ہمارے لیے ہدایت ہے اور اس کی ہر کہانی اپنے اندر بے شمار ہدایت لیے ہوئے ہے بشرط کہ ہم قرآن مجید ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے پڑھیں اور ہمارا ہماری نیت اس سے راستہ دیکھنے کی ہو تو پھر ہمیں ہدایت ملے گی اور اگر ہم اس کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھیں گے تو ثواب تو مل ہی جائے گا خواہ ہم کسی بھی طرح پڑھیں لیکن ہدایت ہمیں نہیں ملے گی حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں ہم ایک اور زیادتی یہ ہی کرتے ہیں کہ اس کو پڑھتے ہوئے ہم اس کو کہانی ہی کی طرح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور جیسے کوئی مووی یا ڈرامہ دیکھتے ہوئے ہم پہلے سے تعین کر لیتے ہیں کہ یہ ہیرو ہے اور یہ ولن ہے اور ہم نیک جذبات اچھے جذبات اور دعائیں کرتے ہیں ہیرو کے لیے اور کوستے ہیں ولن کو پران مجید کے مطالعے میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے خاص طور پر یوسف کے ذمن میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یقیناً ولن نہیں تھے اور بڑا فطری ایک معاملہ ہے وہاں پر کہ کوئی گھرانہ آپ دنیا میں ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جس میں سوتیلا پن ہو بھائیوں کے درمیان اور ایک خاندان کے بھائی یہ نہ محسوس کرتے ہوں جب بھی وہ مل کر بیٹھیں کہ ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے اور وہ یہ نہ سمجھتے ہوں کہ ابا جو ہے وہ دوسری طرف زیادہ مائل ہیں بالکل یہی معاملہ یہاں پر تھا ورنہ ہبت یوسف کے وہ دس بھائی ان کے سوتےلے بھائی وہ بھی حوت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یعنی ایک نبی کے اور وہ حضتِ اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے ایک اور نبی کے اور ان کے پردادا کے تو کیا ہی کہنے ہیں رب العالمین بھی انہیں سلام پیش کرتا ہے سلام الع ابراہیم تو یعنی اس طرح ان کو ولن بنا کر انہیں گالیاں نکالنا اور انہیں کوسنا یہ اپنے آپ کو ہدایت سے محروم کرنے کے مترادف ہے اب اسی طرز عمل سے وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور وہ کہنے لگے کہ ابا جان کی توجہ یوسف اور اس کے بھائی کی طرف زیادہ ہے کیا کیا جائے تو جیسے کہ ہر خاندان میں ہوتا ہے کہ کوئی بھائی جو شیلا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کیوں نہ انہیں ماری دیا جائے تاکہ ہم اکلوتے ہو جائیں ایسی ہی بات جو ہے ایک بھائی نے وہاں پر کہی اب باقیوں نے اس کو ایگری نہیں کیا اس بات سے اور ان میں سے جو ماڈریٹ تھا وہ بھی اس پر ایگری کر گیا کہ کسی کوئے میں پھینک دو لیکن جان چھڑا لی جائے اس سے بہرحال انہوں نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہم کل پکنک پہ جا رہے ہیں وہاں ہم کھیلیں گے کودیں گے آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیئے وہ بھی انجوائے کرے گا بہرحال وہ لے گئے اور انہوں نے ایک اسکیم تیار کی کہ حبت یوسف علیہ السلام کا کرتا تو ادھروا لیا اور انہیں گہرے کنویں میں ڈال دیا اور اس کرتے پر خون وغیرہ لگا دیا شام کو آئے کرتا دکھایا ابا کو کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے علیہ السلام اور ادھر دیکھتے رہے دور سے کہ اب کنویں میں سے کون یوسف علیہ السلام کو نکالتا ہے ایک قافلہ آیا انہوں نے پانی بھرنے کے لیے ایک شخص بھیجا اس نے ڈول نیچے اتارا حبد یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کے اوپر آ گئے اور فوراً بھائی پہنچ گئے نہیں نہیں یہ تو ہمارا بھائی ہے اچھا تم لینا چاہتے ہو اچھا ٹھیک ہے کیا دیتے ہو اور کولیوں کے دام فروخت کر دیا وہاں سے حبد یوسف علیہ السلام فروخت ہوتے ہوئے مصر کی منڈی میں پہنچ گئے جہاں غلاموں کی منڈی لگتی تھی اور مصر کے ایک بہت بڑے وزیر نے انہیں خرید لیا اور گھر جا کر اپنی بیوی بی سے کہا کہ تم اس کا خیال رکھو اس کی اچھی طرح سے پرورش کرو کیا جب کہ یہ ہمارے کام آئے اور کیا جب کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں پھر وہاں پر ایک اور بڑی اہم حقیقت جو ہے وہ سامنے آتی ہے قرآن مجید کی ہدایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دو مختلف وجود بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے مطلقن پرکشش بنایا ہے کہ عورت کے اندر مرد کے وہ عورت موٹی ہو پتلی ہو بوڑھی ہو جوان ہو وہ خوبصورت ہو بدصورت ہو گوری ہو کالی ہو انسان مرد کی نظر اس کی طرف اٹھتی ہے لیکن وائس ورثہ ٹرو نہیں ہے اگرچہ جنسی جذبہ دونوں کے اندر ہے کہ مرد جو ہے اگر غیر معمولی ہینڈسم ہوگا تو وہ ہر قسم کی عورت کے لیے کشش کا باعث بنے گا ورنہ نہیں چونکہ احبت یوسف علیہ السلام غیر معمولی ہینڈسم تھے لہذا ایون وہ عورت یعنی دو باتیں یہاں پر نوٹ کرنے کی ہیں پہلی بات تو یہ کہ سٹیٹس کے اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام غلام تھے اور وہ آقا کی بیوی بی تھی لیکن اس کے باوجود وہ رزسٹ نہ کر سکی اور دوسرے یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا یہ بھی ایک نگیٹو پوائنٹ تھا کہ جس میں انسان کے اندر کوئی ایسا خیال نہیں آتا لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام غیر معمولی ہینڈسم تھے لہذا وہ خیال پیدا ہوا اور اس خیال کو عملی جمع پہنانے کے لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے تقاضا کیا اب پھر ہمارے لیے اس میں ہدایت کیا ہے کہ جب ایسا مرحلہ آ جائے تو یہ دعوت تو تبلیغ کا مقام نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر اس کو کوئی تبلیغ کرنے نہیں شروع کر دی کہ نہیں نہیں یہ برا کام ہے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے پلیز آپ ایسا نہ کریں نو no. اگر انسان ایسا معاملہ کرے گا تو پھر اس کام میں گرفتار ہو جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف ایک بات کہی کہ نہیں آپ کا شوہر میرا موسن ہے میرا رب ہے اس نے مجھے پالا ہے بڑے پیار سے بڑی محبت سے اور زیادتی کرنے والے کبھی فلا نہیں پاتے اور وہاں سے دوڑ لگائی حفیت یوسف علیہ السلام نے اور دروازے پر شوہر مل گیا اور پھر وہی ہوا جو ہوا کرتا ہے کہ ایک دم اس عورت نے پینترا بدلا اور حفیظ یوسف کو مرد الزام ٹھہرا دیا اپنے شوہر سے کہا کہ جو تمہاری بیوی بی کے ساتھ کوئی برا ارادہ رکھے اس کے کیا سزا ہونی چاہیے لیکن حفیظ یوسف علیہ السلام حیران رہ گئے کہ خود ہی اس نے مجھ سے برائی کا تقاضا کیا ہے اور سارا جو ہے وہ ملبہ مجھ پر ڈال رہی ہے لیکن وہ شوہر خود بھی سمجھ گیا پھر ایک بچے نے گواہی بھی دے دی اور بات بالکل کرسٹل کلیئر ہو گئی کہ مجرم وہ ہے عورت حفاظت یوسف علیہ السلام بری ہیں کہا بھی صحیح اس نے یوسف علیہ السلام سے کہ یوسف عرضہ یوسف چھٹ پرے گل اور بیوی سے کہا کہ تو خطا کار ہے استغفار کر اس کے لیے لیکن جیسا کہ ہوا کرتا ہے کہ جب بھی چھوٹے اور بڑے کے درمیان کوئی معاملہ ہو تو دنیا میں دستور یہی ہے کہ چھوٹا مجرم قرار پاتا ہے اور بڑا جو ہے وہ بری و ذمہ قرار پاتا ہے بری ہو جاتا ہے ایسے ہی ہوا کہ اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے یہی طے کیا کہ الزام سارا حفظت یوسف علیہ السلام کو دے کر ان کو جیل میں ڈال دیا جائے اس کے بعد قرآن مجید نے ایک اور سین جو ہے وہ پورٹرے کیا ہے کہ جب کیونکہ یہ سیکس سکینڈلز جو ہوتے ہیں یہ کبھی بھی سیکرٹ نہیں رہا کرتے اور یہ پبلک ہو جایا کرتے ہیں بہت جلدی لہذا تمام شہر کی جو بڑی بڑی بو اک مات تھی ان کے درمیان چیمیں گونے شروع ہو گئی ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی وہ اچھی بلی یعنی عزت والی خاتون ہے یہ ہوا کیا ہو نہ ہو وہ غلام بڑا اسپیشل ہوگا کوئی جس نے اس کی مت ماری ہے لہٰذا وہ چیمیں گوئیاں کرنے لگیں اور اس نے ان کی چیمیں گوئیاں سنی اور اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کرنے کے لیے اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور جب کھانے کے لیے انہیں کہا چھری کانٹا تو دے چکی تھی پہلے سے جب انہیں کہا کہ بسم اللہ کیجیے اور ان کی بیگ کی طرف دیکھ کر حب یوسف علیہ السلام کو آواز دی یوسف ذرا نتیجہ کیا نکلا کہ ہر عورت نے پھل کاٹتے ہوئے یا کیک کاٹتے ہوئے غیر ورزی طور پر مڑ کے پیچھے دیکھا تو اس اس کے اپنے ہاتھ پہ کٹا گیا تب اس نے کہا دیکھا تم نے اپنا حال تم نے جو سنا تھا وہ صحیح سنا تھا میں نے واقعی اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھا اب بھی اگر میری بات نہیں مانے گا تو پھر جیل بھیج دیا جائے گا اور بے عزت ہو جائے گا اب حضرت یوسف کے پاس چوائس تھا کہ وہ جیل جانے میں ڈر سے ڈر کر اس کی بات کو ریسپونڈ کرتے یا یہ کہتے کہ نہیں نہیں میں بڑا مضبوط آدمی ہوں میں نیک آدمی ہوں اور یہی غلط فہمی ہمیں مار جایا کرتی ہے یا یہ سوچتے کہ میں نبیوں کی اولاد ہوں مجھے کیا ہوتا ہے بے شک جو مرضی ہوتا رہے لیکن نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو رسپانس دی اس پر وہ ہے ہم مردوں کے لیے قرآن مجید کی اصل رہنمائی کہ ربصِ جنو حدون علی علیہ ربا م جدھر مجھے یہ عورتیں بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے وہ اللہ تصریف عنی قیدہ ہنہ اور اگر تو ان کی پلاننگ کو ان کی اسکیم کو مجھ سے پرے نہیں ہٹائے گا عصب و علیہ الباقملین پھر میں ان کی طرح مائل ہو جاؤں گا اور میں جذباتی ہو جاؤں گا بہرحال ان کو جیل میں ڈال دیا گیا وہاں دو اور بھی تھے قیدی جو محل کے ملازم تھے ان پر بادشاہ کے خلاف سازش کا الزام تھا انہوں نے ایک خواب دیکھا حفد یوسف نے تعبیر بتائی کہ ایک بری ہو جائے گا ایک کو پھانسی ہو جائے گی اور جس کو بری ہونا تھا اس سے حفد یوسف نے کہا کہ میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک اور بے گناہ بھی ہے جیل کے اندر لیکن وہ بھول گیا کہیں سات آٹھ سال کے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اس نے اپنے درباریوں سے خواب کا ذکر کیا لیکن درباریوں نے ٹال دیا کہ یہ بیکار قسم کا خواب ہے فر گیٹ اباؤٹ اٹ لیکن اسے یاد آگیا اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ مجھے جیل جانے کی اجازت دے دیں تو میں آپ کو خواب کی تعبیر لا کے دوں گا بہرحال خواب کی تعبیر لا کے دی بادشاہ امپریس ہوا بادشاہ نے کہا کہ ایسا ذہین آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے بلایا گیا یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف نے انکار کیا کہ پہلے جو ہے اس کیس کو ری اوپن کیا جائے اگر میں مجرم ہوں تو مجھے جیل میں رہنے دیجیے اور اگر میں بری ہوں تو پھر لیٹ اٹ بیکم پبلک کہ میں نے اپنے آکا کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی تھی اس لیے کہ نبی قائن نہیں ہو سکتا اب تمام عورتیں بھی حاضر ہوئیں دوبارہ کیس اوپن ہوا سب نے اعتراف کیا کہ ما علمنا نہ علیہ منسوخ کہ ہمارے پاس یوسف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے وہ عورت بھی کہہ اٹھی کہ ہاں اب تو حق واضح ہو ہی گیا ہے میں نے خواہش کا اظہار کیا تھا اور اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی زبردست بات کہی کہ میں نے یہ کیس ری اوپن اس لیے نہیں کرایا کہ میں ثابت کروں کہ میں بڑا پاک باز ہوں صرف اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے اپنے مالک کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ادر وائز وہ ابریو نفسی ان نہ نفس الم بسو میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں میرا نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے ان الفاظ سے تیرواں پارا شروع ہوتا ہے جس پر گفتگو اگلی نشست میں ہوگی آخر و ان یا انمد الناس رب العالم أَُّ وَإِنْغَةُ لَِِّكُ مشِفَ أُلِمَا فِي الصُدُ وَنْشِفَ أُلِمَا فِي الصدُورِ وَهُدَ وَورحمَةٌ للِلمُؤِم